تو ان میں سے پہلے آیات تو کیا ہے قرآن میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صورت میں ہاں جی الرجہ بسم اللہ رحمان الحیم جہاں الرحمٰن ایک سو چوتھا مرتبہ تکرار ہوا ہے جہاں لفظ اللہ ایک مرتبہ تقرار ہوا ہے ایسے ہی الرحیم بھی مرتبہ قرآن میں یہ مقدس اسم آیا تو بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کا تجمہ یہ کہ اللہ کے نام سے جو